أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأسلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فَإِن فَائَتْ فَأَسْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِتُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِتِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَسْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ مقصد سورة الحجرات کا آداب سبع لإصلاح المعاشرہ صورت میں وہ سات آداب ذکر کیے جاتے ہیں جس سے معاشرہ مہذب بنتا ہے معاشرہ بااخلاق بنتا ہے مسلمانوں کی جماعت وہ مضبوط ہوتی ہے اور ان کا آپس میں شر اور اختلاف نہیں رہتا سورت میں پہلا ادب کہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر سے آگے نہ بڑھیں اور یہ وہ آداب ہیں کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کی جماعت میں اتفاق اور اتحاد ہوگا جب سارے اللہ اور اللہ کے پیغمبر اس سے آگے نہیں بڑھیں گے اس کی تابیداری کریں گے تو ان کا آپس میں اتفاق ہوگا دوسرا ادب آیت نمبر دو میں کہ اللہ کے پیغمبر کی تعظیم کریں اور اللہ کے پیغمبر کا ادب کریں یہ آپس میں انہیں ایسی یہ آواز نہ دیں کہ جس سے بے ادبی چھلکتی ہو بے ادبی ظاہر ہوتی ہو یہ ان کی مجلس میں یہ ان کا ادب کیا کریں اور ان ان لوگوں کو بے وقوف کہا گیا کہ جو بے ادبی کی آوازیں وہ دیتے ہیں تیسرا ادب آیت نمبر 6 میں کہ اگر کوئی بے اعتبار شخص غیر معتبر شخص وہ کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو اور بغیر تحقیق کے بات نہ مانو بغیر تحقیق کے اگر عمل کرو گے تو یہ جی کل کو اپنے کیے پر پچھتاؤ گے نادم ہو گے پھر صحابہ کرام کی صفات ذکر کی گئیں کہ صحابہ کرام وہ اللہ کے پیغمبر کی تاب داری کرتے ہیں اور اللہ کے پیغمبر کے نقش قدم پر چلتے ہیں وجہ یہ کہ اللہ نے انہیں ایمان کو محبوب بنایا ہے اور انکار کرنا فسق نافرمانی یہ چیزیں اللہ نے انہیں ناپسند ناپسند کی ہیں تو اسی وجہ سے وہ اللہ کے پیغمبر کی تابیداری کرتے ہیں یہ اب ابس آیت میں آیت نمبر نو میں یہ چوتھا ادب ہے جی چوتھا ادب وہ ہے الاصلاح ب الارکان کہ مسلمانوں کی جماعت کے دو افراد ہوں دو جماعتیں ہوں کیونکہ طائفہ کا اطلاق گروہ پر بھی ہوتا ہے اور طائفہ کا اطلاق فرد پر بھی ہوتا ہے مسلمانوں کے دو افراد یا دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں ان کا آپس میں اختلاف ہو تو بجائے ان کے درمیان جنگ مزید گرمانے کے یہ ان کے درمیان اصلاح کریں پھر کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ دو گروہوں میں ایک گروہ وہ ضد اور اعینات پر وہ ڈٹ جاتا ہے وہ صلح نہیں کرتا یہ جی تو درمیان میں جو سالس ہیں اور صلاح صفائی کرنے والے ہیں جو درمیان میں وہ صلاح صفائی کرتے ہیں تو ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی آپ لوگوں کی ذمہ داری وہ ختم نہیں ہوئی یہ جی ایسا نہ کہ تم لوگ یکسو ہو کر بس ایک کونے میں بیٹھ جاؤ بلکہ جو گروز زیادتی کر رہا ہے جی اور وہ صلح پر آمادہ نہیں ہو رہا تو اس پر دباؤ بنانا چاہیے اس پر دباؤ بنائیں گے یہ جی تاکہ وہ گروہ مجبور ہو کر وہ زیادتی سے بعض آئے اور وہ بھی اللہ کے حکم کی طرف وہ رجوع کرے اور وہ صلح کے لیے آمادہ ہو یہ جی ایسا نہیں کہ بس وہ کہیں ان کے درمیان صلح نہیں ہوتی نہیں بلکہ سالس وہ پھر اس گروہ کے ساتھ مل کر وہ اس گروہ پر جو زیادتی کرنے والا ہے تو ان کے خلاف اکٹے ہوں گے بعض لوگ جرگہ کرتے ہیں بعض لوگ اصلاح کرتے ہیں لیکن وہ جرگے کے آداب سے واقف نہیں ہوتے بلکہ وہ اپنی کوشش کر لیتے ہیں تو بعض لوگ ان میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو صلح نہیں کرتے تو پھر جرگے والوں کو یہ چاہیے کہ وہ بھی اس گروہ کے ساتھ مل کر ضد اور اعنات کرنے والوں کو اور یہ اپنی ہی منوانے والوں ان کے خلاف اکٹھے ہو جائیں اور پھر ان سے وہ بات منوائیں حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف صلح کی طرف وہ لوٹ آئے تو یہ یہاں پہ آداب ہیں اور اس کی وجہ پھر اگلی آیت میں ذکر کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان یہ صلاح صفائی کیوں کریں وجہ یہ کہ یہ آپس میں ان کے درمیان اخوت ہے اور یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں ان کے درمیان ایک بھائی چارہ ہے تو اسی وجہ سے ان کے درمیان صلاح کریں ان کے درمیان اصلاح کریں وہ فتح منین اختتل اور یہ ہم نے ربط میں بھی ذکر کیا تھا کہ گزشتہ صورت میں صحابہ کرام کے درمیان صحابہ کرام کی صفت ذکر کی گئی تھی آخری آیت میں روحما او بے نہم کہ وہ آپس میں بڑے مہروبان اور بڑے رحم دل ہیں تو کبھی کبار ایسا بھی ممکن ہے کہ صابع کرام کی دو جماعتوں کے درمیان بعض لوگ وہ ادھر کی بات ادھر ادھر کی بات ادھر یہ چغلی کا کام کریں اور وہ ان کے درمیان بے اعتمادی پیدا کریں تو یہ بھی آئین ممکن ہے تو ایمان والوں کے دو گروہ وہ آپس میں لڑ بھی سکتے ہیں لڑ بھی سکتے ہیں لیکن وہ ایمان سے نکلتے نہیں ہیں پھر بھی وہ مومن ہی ہوں گے اور پھر صحابہ کرام کے درمیان بعض لڑائیاں اور بعض جھگڑے وہ ہوئے ہیں یہاں پہ مفسرین نے ان واقعات کی طرف اشارہ بھی کیا ہے وَإِن طو مِنَ من المنی نقطلو ف اسلحو بے نما اور اگر دو فریق دو گروہ من المنین ایمان والوں میں سے اقتطلو وہ آپس میں لڑے فا اسلحو بے تو اصلاح کرے ان دونوں, کے ان دونوں گروہوں کے درمیان فعم بغت اہدا ہما علرا تو پس اگر زیادتی کرے فم بغت پس اگر زیادتی کرے ان دونوں میں سے ایک علرا دوسرے پر یعنی وہ صلح پر آمادہ نہ ہو رہا ہو اور وہ زیادتی کر رہا ہو تو یہ فقاتل التی یہ اب ان اصلاح کرنے والوں کو اور آپس میں ثالثی کرنے والے اور جرگہ کرنے والوں کو یہ حکم ہے کہ اگر وہ دوسرے گروہ پر زیادتی کر رہا ہو وہ صلاح پر آمادہ نہ ہو رہا ہو فقاتل التی تو لڑو تم اللہ اس گروہ کے ساتھ تبغی کہ جو زیادتی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ اس وقت تک لڑنا ہے اس پر اس وقت تک دباؤ بڑھانا ہے حتیٰ تفیع الہ امر اللہ یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف اور اللہ کا حکم کیا ہے یہ اللہ کا حکم وہ آپس میں صلح کرنا ہے حتا تفیع امر اللہ یا تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف یعنی صلح کی طرف تو پس اگر وہ لوٹ آئے وہ گروہ زیادتی کرنے والا گروہ وہ صلح پر آمادہ ہو فاصل بے نما تو اصلاح کرو ان کے درمیان بلادلی برابری کے ساتھ واکستو اور انصاف کرو عادل اور قسط دونوں یہ ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں بعض علماء فرق کرتے ہیں کہ دونوں جب اکٹھے آ جائیں تو پھر ان کے درمیان تھوڑا بہت فرق وہ کرنا چاہیے تو وہ کہتے ہیں کہ عدل یعنی قول میں بھی عدل کرو فاصلو بے نما یعنی بات بھی ایسے کرو کہ وہ بات بھی انصاف کی ہو واک تو اور عمل بھی انصاف کا کرو یعنی جس کا جو حق بنتا ہے تو اسے اس کا وہ حق دو قول اور فعل دونوں میں انصاف کرو فاصلو بے نغمہ بلادل تو تو اصلاح کرو ان کے درمیان بلادلی برابری کے ساتھ واک اور انصاف کرو ان اللہ بے شک اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو اب اس اگلی آیت میں علت ذکر کی جا رہی ہے کہ ایمان والوں کے مابین صلح اور اصلاح کیوں کرو وجہ یہ کہ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں ان کے درمیان ایک بھائی چارہ ہے ان نمل منون اخوا بے شک ایمان والے اخوا یہ آپس میں بھائی ہیں فاصل بے نہ اخوئے کم توپسلح کرو اصلاح کرو بے ناخوئے یہ اپنے بھائیوں کے یہ اپنے بھائیوں کے درمیان یہ اخوئے اصل میں اخوین تھا یعنی یہ اصل میں اخ کا تصنیہ ہے لیکن وہ نے نون اعرابی وہ اضافت کی وجہ سے وہ نون گر گیا ہے کیونکہ آگے کم کی طرف اضافت ہے اور اضافت میں وہ جو نون ہے تصنیہ کا تو وہ گر جاتا ہے تو اصل میں اخوین تھا پاس لکھو بے کم تو پس اصلاح کرو اپنے دھو بھائیوں کے درمیان و تق اللہ اور اللہ سے ڈرو لال ترحمون تاکہ ضرور بضرور تم پر رحم کیا جائے اور رحم اللہ اس لیے کرتا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو ان کے درمیان اصلاح کرو تو یہ آسمان والا وہ تم پر رحم کرے گا اور تم بھی رحم کے قابل بن جاؤ گے جو لوگ اللہ کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں تو اللہ بھی ان پر رحم کرتا ہے و تقلّم تومون اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے سورہ انفال آیت نمبر ایک میں بھی وہاں پہ بھی یہ حکم دیا گیا تھا اس صورت میں بھی جہاد کا بیان ہے تو جہاد میں ایمان والوں کے آپس میں تعلقات وہ آپس میں درست ہونے چاہیے اسی لیے شروع میں حکم دیا گیا تھا فتق اللہ و اصل ذات کہ آپس میں اصلاح یہ قائم رکھو اور آپس میں اختلافات کو ہوا نہ دو و تق اللہ الکم اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم پر ضرور بضرور رحم کیا جائے تاکہ ضرور بضرور تم پر رحم کیا جائے صحابہ کرام کے درمیان بعض اختلافات یہ سامنے یہ آئے ہیں اور علماء کہتے ہیں کہ دراصل جی ان میں بھی وجہ یہ کہ صحابہ کرام جی ان سے یہ بعض واقعات یہ سرزد ہوئے ہیں اور ان واقعات سے بھی شریعت اور دین کی تکمیل وہ مقصود تھی اسی لیے صحابہ کرام میں بعض ذنا کے واقعات بھی پیش آئے ہیں جن پر انہیں رجم کیا گیا ہے صحابہ کرام میں بعض ایسے واقعات سامنے آئے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان پر سزاؤں کا نفاذ بھی کیا گیا ہے اور اس سے مقصود دین اور شریعت کی تکمیل تھی جی اسی طرح آپس میں ان کے بعض اوقات لڑائی تک کی نوبت یہ آ گئی تھی اور جس سے یہی مقصد تھا کہ دین اور شریعت کی وہ تکمیل وہ ہو سکے کیونکہ یہ دین یہ قیامت تک ہدایت کا ذریعہ تھا تو اسی وجہ سے اللہ نے ان پر عملاً ان سے بعض کاموں کو ایسے سرزت کیا اب اللہ کے پیغمبر سے جی ان کاموں کا کرنا پھر وہ عصمت انبیاء پر حرف آتا تھا تو اسی لیے ان کے ساتھیوں سے بعض ایسے کاموں کا صدور ہوا ہے کہ جن کی وجہ سے دین کی وہ وضاحت وہ مقصود تھی حالانکہ اہل سنت والجماعت کا یہ ہرگز عقیدہ نہیں ہے تمام علما یہ کہتے ہیں کہ نقول ان نہ ہمارا یہ ہرگز عقیدہ نہیں ہے کہ صابِ کرام وہ معصوم ہیں انبیاء علیہم السلام کی طرح گناہوں سے پاک ہیں بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا بل مجتہدون بلکہ صابِ کرام وہ مجتہدین تھے دین میں اشتہاد کرنے کی صلاحیت تھی تو اشتہاد میں جیسا کہ بخاری کی روایت میں آتا ہے کبھی بندہ اشتہاد میں وہ حق کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ اسے ڈبل اجر دیتا ہے اور کبھی اجتہاد میں بندہ خطا ہو جاتا ہے تب بھی حدیث کے مطابق فلح اجرواحد پھر بھی اس کوشش کرنے پہ اسے ایک اجر وہ ضرور ملتا ہے تو صحابہ کرام مجتہدین تھے انہوں نے اجتہاد کیا ہے پھر اجتہاد میں بعض وہ حق کو پہنچے ہیں انہیں اللہ نے ڈبل اجر دیا ہے اور بعض وہ ہیں کہ جو خطا ہوئے ہیں تب بھی اس خطا پہ بھی اللہ نے انہیں ایک اجر وہ دیا ہے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ الیسنت سنت والجماعت ان کا عقیدہ یہ ہے لاطقدونق اللواحد من صحابہ معصوم نعان قبا ارالسمی و صغا اری ہی کہ ان کا ہرگز یہ عقیدہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام میں سے ہر ایک وہ صغیرہ یا کبیرہ گناہوں سے معصوم ہے بل یہ جو علی ہی مزدنوب بلکہ ان سے گناہوں کا صدور یہ جائز ہے لیکن ان کے فضائل بھی ہیں اور اللہ نے انہیں بخشش کی ہے اور اللہ نے انہیں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ بھی دیا ہے اسی لیے بعض علماء یہ اپنے اشعار میں ذکر کرتے جب جرا سمت سکوت وا جبن ما جرا بین فی الدر فکل مشتحد المسابن وخت احم یکفروہاب کہ صحابۂ کرام کے درمیان اگر بعض واقعات ایسے پیش آئے ہیں لڑائیاں جھگڑے وغیرہ یہ ہوئے ہیں تو یہ اللہ نے یہ ان سے یہ مقرر کیا تھا لیکن صحابۂ کرام میں ہر ایک گروہ وہ مشتحد تھا جس پر انہیں اجر دیا جاتا ہے اور ان کی گناہوں کو وہاب نے ذات نے وہ بخشا ہے اور وہاب ذات نے اس کی مغفرت وہ کی ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر نو اور دس کے تحت علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی میں وہ یہ ذکر کیا ہے وہ یہ ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام کی جی اطکان کلہم اجتہدو فیما فالو ہو صحابہ کرام میں ہر گروہ نے اگر باز گروہوں کے درمیان مثلاً جنگ جمل میں چھتیس ہجری میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان لڑائی یہ ہوئی ہے جنگ جمل میں اور جمل اسے اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس جس اونٹ پر وہ سوار تھی تو اسی کی وجہ سے اس پوری جنگ کو جنگ جمل کہا جاتا ہے اور پھر سن سینتیس ہجری میں حضرت معاویہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان جنگ صفین ہوئی ہے تو علامہ قرطبی وہ ذکر کرتے ہیں کہ ان میں سے ہر گروہ وہ مشتحد تھا وہم ہم کل لنا اما اور یہ تمام ہمارے یہ ائمہ ہے امام ہے وقت عبد نہ بالکف اما شجر بنا <بَيْنَهُم> اور اللہ نے ان صحابہ کرام کے درمیان جو واقعات پیش آئے ہیں تو ہمیں ان سے اپنی زبانوں کو روکنے پر اللہ نے ہمیں مکلف کیا ہے وہ اللہ نس کو رحم اللہ اور ہم ان کا ذکر نہیں کریں گے مگر اچھے الفاظ کے ساتھ ذکر کریں گے وجہ لحرمت السحبہ وجہ یہ کہ انہیں اللہ کے پیغمبر کی صحبت وہ حاصل تھی وہ صحابیت کے مرتبے پہ فائز تھے ولنہی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن سب بہم اور اللہ کے پیغمبر نے انہیں برا بلا کہنے سے منع بھی کیا ہے وَأَنَّ اللَّهَ غَفَرَ لَهُمْ اور اللہ نے انہیں گناہ بخشے ہیں وَأَخْبَرَ بِالْرِضَا عَنْهُمْ اور ان سے اپنی رضا کا اعلان کیا ہے اور پھر بعض روایات انہوں نے وہ ذکر کیے ہیں بعض اقوال اور علماء کے انہوں نے ذکر کیے ہیں کہ جو گزشتہ صورت کی آخری آیت میں رحما اوبن کے تحت ہم نے بعض علماء کے اقوال وہ ذکر کیے تھے علامہ قرطبی نے ایک قول یہ بھی ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جو بعض واقعات پیش آئے تھے یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسا کہ یوسف اور یوسف کے بھائیوں کے درمیان بعض اختلافات وہ واقع وہ ہوئے تھے بعض اختلافات وہ واقع ہوئے تھے اور پھر انہوں نے حسن بصری رحمہ اللہ اس بڑے تابی المتوفہ 110 ہجری یہ جی ان کا قول ذکر کیا ہے علامہ کرتبی نے کہ حسن بصری تابی سے صحابۂ کرام کے درمیان یہ لڑائیاں اور جھگڑوں کے متعلق سوال کیا گیا وقت سلحسن البصری عنق طالحم ان سے جنگ کے بارے میں پوچھا گیا تو حسن بصری تابی کہ جو اس دور کے بڑا قریب ہے حسن بصری تابی یہ صحابۂ کرام کو دیکھنے والا یعنی جن دنوں میں یہ لڑائیاں یہ ہوئی ہیں تو یا تو ان کی عمر کم ہے اور یعنی اس دور کے شخص ہیں اور سینکڑوں صاحب کرام کو دیکھا ہے جب اس دور کے علماء ایسی بات کرتے ہیں تو پھر آج کے دور میں جو لوگ صحابہ کرام کے درمیان جیسے آگے بعض اقوال وہ ہم ذکر کرتے ہیں تو حسن بصری نے جواب دیا صحابہ کرام کے درمیان لڑائیوں اور جھگڑوں کے حوالے سے اس نے کہا شہیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لڑائیاں ہیں کہ اس میدان میں اللہ کے پیغمبر کے صحابہ وہ حاضر ہوئے تھے و غب اور ہم اس سے غائب تھے یعنی ہماری کیا جرت کہ جس میدان میں صحابہ اترے ہوں اور ہم نے ہم نہیں اترے تھے ہم غائب تھے تو ہمیں ان کی لڑائیوں کے بارے میں کیا پتا وہ علموں و جہلنا وہ جانتے تھے وہ دین کو سمجھنے والے تھے وجہلنا اور ہمیں بہت ساری باتوں کا علم نہیں ہے ہم جاہل ہیں اس سے وج اگر وہ بعض کاموں پر ان کا اتفاق ہے ف تو ہم ان کی تابیداری کریں گے وختلف اور اگر انہوں نے اختلافات کیے ہیں فوقف تو ہماری کوئی مجال نہیں کہ ہم ان کے درمیان وہ ٹپک پڑیں بلکہ ہم توقف کریں گے ہم توقف کریں گے اور پھر اسی وجہ سے قرطبی نے کہا کہ ہم بھی وہی بات کریں گے جو حسن بصری نے کہی ہے حسن بصری نے کہی ہے اور وہ ہم اپنی طرف سے کوئی رائے وہ پیش وہ نہیں کرتے تو علامہ قرطبی نے یہاں پہ یہ اقوال یہ ذکر کیے ہیں بخاری اور مسلم کی روایت میں یہ ایک روایت وہ ذکر کی جاتی ہے خصوصاً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت علی کے ساتھ جو ان کی جو لڑائی وہ جھگڑا ہوا ہے اکثر یہ سوال بعض ساتھی یہ پوچھتے ہیں کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر یہ ہو رہی تھی تو بعض لوگ وہ ایک ایک اینٹ وہ لا رہے تھے عمار ابن یاسر وہ دو دو اینٹیں وہ لا رہے تھے تو اللہ کے پیغمبر نے انہیں دیکھا اور ان کے بارے میں کہا وہ عمار کہ عمار کے لیے افسوس ہو تخت الف ات اور اسے ایک باغی گروہ جو ہے وہ قتل کرے گا وہ انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ اسے یعنی عمار کو وہ جہنم کی طرف وہ بلا رہے ہوں گے تو پھر جنگ صفین میں عمار ابن یاسر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لڑ رہے تھے اور مقابل میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا گروہ تھا تو بعض لوگ اس روایت کی بنیاد پہ پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو پھر اس پر سب و شتم کرتے ہیں اور ان پر لان تان کرتے ہیں سب سے پہلے اس حدیث کی وضاحت سے پہلے یہ قرآن مجید کی آیات کا مطالعہ کیا جائے سب سے پہلے قرآن صحابہ کرام کے متعلق کہتا ہے رحمہ اوبے کہ یہ آپس میں بڑے مہربان اور بڑے رحم دل ہیں سب سے پہلے صحابہ کرام کی اس صفت کو دیکھا جائے پھر دوسری بات عیسائیت میں ایمان والوں کے دو گروہ ہیں لیکن قرآن نے پھر بھی انہیں من المؤمنین کہا ہے ایمان والا کہا ہے ایمان والا کہا ہے اور ایمان والوں کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی یہ قرار دیا ہے سب سے پہلے ان آیات کو مد نظر رکھیں اس حدیث میں اللہ کے پیغمبر کی اصل میں رسالت کی گواہی ہے کہ انہوں نے حضرت عمار ابن یاسر کے شہادت کی خبر دی تھی اور وہ خبر وہ اسی طرح پوری ہوئی تیسری بات وہ یہ یاد رکھیں کہ جو اس حدیث سے جو بخاری اور مسلم میں عمار ابن یاسر ان کے حوالے سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں وہ زیادتی کرنے والا گروہ وہ قتل کرے گا اسی لیے ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہو ان کا اجتہاد وہ درست تھا وہ ثواب تھا ثواب سواد کے ساتھ ان کا اجتہاد وہ درست تھا اور ان کا اجتہاد یہ تھا کہ ایک مرتبہ یہ اسلامی ریاست مضبوط ہو جائے تو تب میں قاتل قاتلان عثمان کو وہ کٹہرے میں لے آئیں گے اور ان سے قصاص لیں گے دوسری جانب دوسرے صحابہ کرام جو دوسری جانب کھڑے تھے جیسے ام المومنین عائشہ معاویہ طلحہ زبیر ان کا اجتہاد یہ تھا کہ قاتلان عثمان سے فوراً قصاص لیا جائے فوراً قصاص لیا جائے اور ان کے ساتھ کوئی نرمی وہ نہ کی جائے ان کا اجتہاد یہ تھا لیکن حضرت علی کا اجتہاد وہ ان کے اجتہاد کے مقابلے میں وہ زیادہ درست تھا یہ اگرچہ بعد میں ان کی بات بھی وہ درست ثابت ہوئی اس دوسرے گروہ کی کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ان کا اجتہاد یہ تھا کہ ان سے فوراً قصاص لیا جائے ورنہ جس طرح ان لوگوں نے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے ان کا شر مزید پھیلے گا اور پھر یقیناً ایسا ہی ہوا بعد میں خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کے شر سے بچ نہیں سکے اور وہ بھی انہی کے ہاتھوں ان خوارج کے ہاتھوں یہ قتل ہوئے ہیں اس حدیث میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپیسیفکلی خصوصی طور پر یہ نہیں کہا گیا کہ وہ باغی ہے بلکہ اس پورے گروہ پر یہ اطلاق کیا گیا ہے گروہ میں فیا جو ہے یاد رکھے یہ گروہ کو کہتے ہیں گروہ میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں اور اچھے بروں کی یہ تعداد جیسے حضرت معاویہ کے لشکر میں تھی اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں بھی تھی یہ جی اگر کوئی کہے کہ حضرت علی کے لشکر میں یہ نہیں تھی وہاں پہ سارے اچھے تھے تو پھر تحکیم کے بعد بعد میں جب ان کے درمیان تحقیم ہوا ہے یعنی انہوں نے اپنا فیصلہ ایک گروہ کے حوالے کیا تھا کہ یہ فیصلہ کر لیں گے تو پھر تحکیم کے بعد حضرت علی کے لشکر سے جو جدا ہونے والے لوگ تھے جنہیں خوارج کہا جاتا ہے تو اور بعد میں انہوں نے حضرت علی کے قتل کو بھی انہوں نے روا سمجھا اور حضرت علی کی شہادت بھی ایک خارجی کے ہاتھوں وہ ہوئی ہے عبدالرحمان ابن ملجم تو حضرت علی کے گروہ میں بھی یہ تھے اور یہ شرپسند حضرت معاویہ کے گروہ میں بھی تھے اسی لیے اور مسلمانوں کے لشکر میں ہمیشہ منافقوں کا ہونا یہ کوئی ڈکی چپی بات نہیں ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت کی مدنی زندگی ہے وہ بھی اس پر گواہ ہے اور اللہ کے پیغمبر نے منافقین کو یہ قتل نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی تھی کہ اگر ہم انہیں قتل کریں گے تو پھر لوگ کہیں گے ان محمدن یکت اصحابہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے ساتھیوں تک نہیں چھوڑتے کیونکہ منافقین پر ظاہر اپنے ساتھیوں کا ایک ٹپا اور ایک لیبل جو ہے وہ لگا ہوا تھا کوئی اگر یہ اعتراض کرے مثلا کہ آپ تعویل جو بھی کریں معاویہ کا اجتحاد جو ہے وہ خطا کہلائے جائے گا اور انہیں بہرحال ایک حدیث میں جیسے فع باغیہ انہیں قرار دیا گیا ہے تو ہم کہیں گے کہ اول تو یہ بات ثابت نہیں ہے کہ کسی صحابی کے ہاتھ یہ حضرت عمار کے خون سے وہ رنگے ہوئے ہوں حضرت معاویہ نے انہیں قتل نہیں کیا اور حضرت معاویہ پر بالخصوص یہ الزام لگانا آپ اُس سے پوچھیں کہ آپ جب ان پر یہ الزام لگاتے ہیں قرآن تو کہتا ہے رحما ہمہ نہم لیکن ہم جواباً یہ بھی کہتے ہیں کہ معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کی رسول کی یہ بھی بخاری میں یہ ثابت ہے رسول اللہ فرماتے ہیں بخاری کی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دو عظیم جماعتوں میں لڑائی نہ ہو اب اس حدیث میں دونوں جماعتوں کو فطا نے عظیم نے عظیم جماعتیں وہ قرار دیا جا رہا ہے ان کے درمیان زبردست خون ریزی ہوگی اور ان کا دعویٰ وہ ایک ہوگا محدثین اس کا ایک معنی کرتے ہیں یعنی دونوں اسلام کا کلمہ یہ دعوی کر رہے ہوں گے یا ایک معنی یہ بھی کرتے ہیں کہ دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا کہ ہر ایک گروہ جو ہے وہ حق پر ہے اور جو مخالف گروہ ہے تو وہ ان کے برخلاف ہے اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے یہ بھی پیشن گوئی کی تھی اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو ایک دن اللہ کے پیغمبر نے ممبر پر چڑھا کر یہ ارشاد فرمایا کہ ابنی ہاد سید میرا یہ بیٹا یعنی حضرت حسن حسن ابن علی یہ سردار ہے ولا عل الله ان يصلح به بين فئتين من المسلمين اور امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں یعنی حسن ابن علی اور معاویہ کے درمیان میں صلح کرا دے گا۔ اب یہ پیشن گوئی یہ بھی بالکل منوان پوری ہوئی اور یہ سن 41 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ اب اسی حدیث میں اللہ کے پیغمبر حضرت معاویہ کے گروہ کو مسلمانوں کا گروہ جو ہے وہ قرار دے رہا ہے تو بعض لوگ اسی ایک واقعے کو ایک روایت کو وہ پیش کرتے ہیں لیکن دیگر روایات ان سے آنکھیں وہ بند کر دیتے ہیں دراصل یہ تمام صحابہ کرام پر یہ جو کیچڑ اچھالا جاتا ہے دراصل یہ تمام چیزیں ان میں لوگوں کے پاس قرآن اور سنت سے دلائل واضح نہیں ہے یہ تمام گن جو ہے یہ تاریخ نے پیدا کیا ہے اور پھر اس میں ابن جریر تبری ان کی تاریخ کا حوالہ اسی طرح البدایہ ون ان کی تاریخ کا حوالہ اور مودودی صاحب نے خلافت اور ملوکیت میں انہی تاریخی کتابوں کے حوالے دیے ہیں اور وہاں پہ بھی انہوں نے خیانت سے بہت سارا کام لیا ہے ہمارے استاد محترم وہ اکثر یہ پیش اکثر یہ بات کرتے ہیں اپنے استاد کے بارے میں وہ یہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان سے یہ کہا گیا کہ مودودی صاحب نے اپنی طرف سے کوئی بات تو نہیں بنائی یہ انہوں نے تو تاریخ کی تاریخی کتابوں کے حوالے دیے ہیں تو ان کا بڑا ایک دو ٹوک جواب تھا کہ مودودی نے یہ تمام صحابہ کرام کے خلاف خلافت و ملوکیت میں اور دیگر کتابوں میں جو انہوں نے یہ واقعات نقل کیے ہیں بندہ نقل دو باتوں میں سے ایک بات کے لیے کرتا ہے اور یہ بڑی کام کی بات ہے یا تو بندہ ایک واقعہ نقل کرتا ہے تائید کے لیے کہ وہ جو بات کر رہا ہے تو اس کی تائید میں پرانے علماء ان کے اقوال وہ ذکر کرتا ہے کہ وہ بھی یہ بات کرتے ہیں اور یا تردید کے لیے نقل کرتا ہے اب یہ بتاؤ کہ مودودی نے یہ بات تائید کے لیے نقل کی ہے اور یا تردید کے لیے نقل کی ہے تو تردید کے لیے تو نقل نہیں کی تردید کے لیے اگر نقل کی ہوتی تو ان کی تردید وہ نقل ہوتی کتاب میں تو دوسری بات کہ مودودی نے بھی وہی باتیں جو ان تاریخ کی کتابوں میں ہے تو اس نے وہ اپنی بات کی تائید کے لیے پیش کی ہے اسی لیے صرف انہی باتوں سے اس کا ذمہ چھوڑوانا کہ اس نے تو صرف نقل کیا ہے نقل کیا ہے لیکن اس نے نقل میں جو حق ہے وہ ادا نہیں کیا بلکہ خیانت سے کام لیا ہے اور بعض لوگ تبری کی تاریخ کا حوالہ دیتے ہیں حالانکہ تبری نے اپنی تاریخ کے مقدمے میں یہ بات کی ہے کہ میں نے اس میں وہ تمام روایات میں نے نقل کی ہیں کہ جو راویوں سے نقل ہیں کوئی کل کو مجھ پر یہ بات اگر کل کو کوئی بات اس میں ناگوار گزرے تو کل کو کوئی میرے ذمے یہ بات نہ لگائے کہ یہ تو تبری نے ذکر کیا ہے بلکہ ہم نے صرف راویوں سے یہ بات نقل کی ہے باقی ماندہ ہر ایک شخص وہ ان کی سندوں کو دیکھے اور وہ ان کی سندوں کو ان میں ان کو پڑھ کے کہ کون سی روایت وہ درست ہے اور کون سی روایت وہ غلط ہے انشاءاللہ اللہ اس گفتگو کو یہ آگے بھی میں بعض جگہوں پر شاید وہ ذکر کر دوں وطاً مین اختتلو اور اگر دو گرو ایمان والوں میں سے اقتتلوا وہ آپس میں لڑ پڑیں فاصلے بے نہما تو اصلاح کریں ان کے درمیان پس اگر زیادتی کرے ان میں سے ایک على الاخرہ دوسرے پر فقاتل اللتی تو پس لڑو تم اس گروہ سے تبغی جو زیادتی کر رہا ہے یہاں تک کہ وہ پلٹ آئے الہ امر اللہ اللہ کے حکم کی طرف یعنی صلح کی طرف فانفاد پس اگر وہ لوٹ آئے فاصلح بینہما بالعدلی تو اصلاح کرو ان کے درمیان بالعدلی برابری کے ساتھ اور انصاف کرو بے شک اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو المؤمنون اخوا بے شک ایمان والے وہ آپس میں بھائی ہیں فاصل تو اصلاح کرو اپنے دو بھائیوں کے درمیان و اللہ اور اللہ سے ڈرو لعلکم ترحمون تاکہ ضرور تم پر رحم کیا جائے وآخر دعوانا ان واخیر رب العالمین